فرمایاں کتبہ لکھ دیا گیا ہے علیکم تمہارے اوپر اذاہاں گنا جب حاضر ہو جائیں معنی آنے لگے جب حاضر ہو جائے موت تو کیسے اسیت کریں گے موت کے آ جانے کے بعد تو اسیت نہیں ہوتے یہاں سے مراد ہے آثار الموت معنی ایک شر سے اس کو بیماری لگ گئی ہے ڈاکٹرو نے بتا دیئے کہ کا مریض ہے بس جانے والا ہے یا انسان ہے وہ چارپائی پر پڑا ہے بیماری طویل ہو گئی ہے عمر اس کا زیادہ ہے اور اب یہ اٹھ کر دوبارہ صحت مند ہونے کا قابل نہیں ہے تو اب یہ موت کے اثار ہے تو موت کے اثار جب آ جائے تو فرمایا کہ اس کے لیے قانون ہے اذا جب آنے لگے آدمل الموت تم میں سے کسی کو موت ان طرح کا خیرہ اگر وہ چھوڑ جا رہا ہو مال خیر سے مراد یہاں مال الوسیت وسیع کرنا ہے والدین کے لیے و لقربہ قراب داروں کے بالمعوف دستور کے موافق حقن یا حققین متقیوں پر اس کی یہ وضاحت کہ وہ رشتہ داروں کے لیے وسیعت کرے فرمائیے متقین پر حق ہے تقوی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں عظیم نعمت ہے شرعی مسائل جہاں انسان پڑھتا ہے اور جہاں اس کا خلاصہ ہوتا ہے یا ابتدا یا سختی تو اس میں تقوی اللہ استعمال کرتا ہے تقوے کے ذریعے سے ہی شریعت پر عمل ہوتا ہے تقوے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک سوال آ رہا تھا کہ مرنے والا اگر مرتا ہے اور اس کو یہ خوف ہے کہ میں وسیعت کر بھی دوں تو ہو سکتا ہے کوئی اس کو تبدیل کرے تو ڈر کے مارے وہ وسیعت نہیں کرتے تو اللہ نے فرمایا کہ اس ڈر سے اپنے آپ کو نکالو محمد جس نے بدل دیا لہو اس وسیعت کو بادما سمے وہ باپ اس کے کہ اس سن چکا ہے وَإِنَّمَا گناہ اس کا ان لوگوں پر ہیں جو بدلیں گے ان کو جو بدلیں گے اس وسیعت کو تو اس کا گناہ مرنے والے پر نہیں ہوگا بلکہ سننے والوں پر ہوگا ان علیم اس میں اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ دیکھو مرنے والے تم بھی جان لو اور جو وصیت سن چکے ہو تم بھی جان لو اللہ کے علم سے مرنے والے کے بارے میں بھی اللہ بے خبر نہیں ہے اللہ کو پتا ہے کہ اس کو وصیت کرنا چاہیے تھا اور اس نے نہیں کیا کیونکہ بعض اوقات وصیت انسان پر فرض ہوتا ہے بھئی آپ کے پاس کسی کی امانت ہے یا آپ کسی کے مخروض ہے یا آپ کے ذمہ کسی کا کوئی چیز دینا ہے اور آپ نے وسیعت نہیں کیا آپ کی وسیعت نہ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی کا حق مارا گیا اس لیے کہ آپ کے بیٹے ہیں آپ کے رشتے دار ہیں بھائی ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے اس لیے کہ ہمارے بھائی نے ہم کو نہیں بتایا ہمارے باپ نے ہم کو نہیں بتایا جو بھی بتانے کی چیزیں تھے انہوں نے بتائی ہے یا لکھ دیا ہے اور تیرے یہ بات اس میں نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کام کوئی مرنے والا جو مر چکا ہے کرے گا تو اللہ کے علم سے وہ مففی نہیں ہے اور اگر سننے والوں نے وہ سن لیا ہے اور اس کو تبدیل کرنا چاہیں گے تو اللہ فرماتے تمہارے ساتھ سمی میں جو وسیع کو بدلتے ہیں اس لیے خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے پمن خافا شخص ڈر گیا ممو سن وسیعت کرنے والے کے جن ان جنف کہتے ہیں غلطی کے ساتھ انسان سے غلطی سے کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کا حق تلفی کر لیتا ہے تو مانا یہ وہ حق تلفی ہے جو غلطی سے کر جائے فرمایات کرنے کے میں حق تلفی کا اور اسمنیا گناہ کا فاصلہ بہن فص وہ اسلحہ کر دے ان کے درمیان فلا اسماعی تو نہیں ہے گنا اس پر ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا بخشنے والا ہے مانا یہ کہ ایک شخص سے اس سے وصیت کو سنا سننے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وصیت کرنے والے نے وسیعت کیا ہے یہ غلط ہے یہ وصیت میں اس نے غلطی کی ہے وصیت اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح کرنا چاہیے تھا اس نے وسیع میں غلطی کر لی ہے تو یہ وصیت سننے والا کیا کریں یہ اس وسیع کو اپنی ترتیب سے برابر کر کے جن کے بارے میں وسیعت کیا گیا ہے اس کو درست سمت میں لے جائے اور فرمایا بین فضروں نے اصلاح کی ان کے درمیان جن کے بارے میں وسیعت کیا ہے یا جو مرنے والا مر گیا ہے اس کی وصیت کو سنا جس کے بارے میں کیا ہے اس کے بارے میں اس وسیعت کو سیدھا کر کے استعمال کیا تو فرمایا فلا اسما علی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور آگے اللہ رب العالمین نے اپنے دو صفات کا ذکر کیا کہ میں بہت بخشنے والا ہوں میں ربان ہوں تو انسان سے ایسے غلطی ہونے میں میں ان کو نہیں پکڑتا ہوں بلکہ اس کی اصلاح کر لیتا ہوں معاف کر لیتا ہوں لدینہ منوان والو کتبہ کم السام فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے تمام کتبہ جس طرح فرض کیے گئے تھے اللہ ان لوگوں پر من قبل کم جو تم سے پہلے تھے تم منتقی بن جاؤ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزے آدم علیہ السلطلام کے بعد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام لوگوں پر اللہ نے فرض کیے تھے سارے لوگوں پر منقبل کم سارے اس میں آ گئے البتہ ترتیب میں تبدیلی ہو سکتی ہے کسی کے کم کسی کے زیادہ کسی کا ایک مہینہ کسی کا دوسرے مہینے میں فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض ہے لیکن روزوں کے حقیقت کو بیان کیا کہ روزے رکھنا اس کا مقصود کیا ہے فرمایا تک تقوی تم پرزگار ہو جاؤ متقی بن جاؤ تقوے کے لیے ہم نے روزے رکھ دیے تمہارے اوپر پہلے اللہ رب العالمین نے انسان کے وجود کا مجموعی حق بیان کیا کہ قتل جو ہے قتل سے بچاؤ ضروری ہے انسان کے وجود کو بچایا گئے اس کا ذکر کیا دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مال کا ذکر کیا کہ مال کے بارے میں وسیعت کرو تو انسان کے وجود ظاہری اور انسان کے مال کا دونوں کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے روحانی علاج کا ذکر کیا کہ اس کا روحانی علاج بھی ضروری ہے اور وہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ روزے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ روزے تمہارے پر فرض کیے گئے ایام مما دو چند دن گنتی کے ہیں فمن منکم کا نمن کم جو ہو تم میں سے بیمار او علا سفرن یا سفر پر ہو فس وہ گنتی پوری کر لے من ایا من اخر دوسرے دنوں سے اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فدیا تن فدیا تو مسکین کام جو بھی خوشی سے کرے گا خیرن بلائے گا کام فن و خیر اللحم تو اس کے لیے بہتر ہے وہ ان تسم یہ کہ اگر تم روزے رکھو خیر القم تو تمہارے لیے بہتر ہے ان اگر تم جانتے ہو اس میں پھر اللہ رب العالمین نے اس فرضیت کو پورا کرنے میں ایک طریقہ بتایا کہ اس میں اگر تمہارے اوپر سفر کا مسئلہ آ جائے اور رمضان المبارک کا مینا ہے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے تو اس میں شریعت نے آسانی پیدا کر کہ حالات سفر میں تم روزے نہ رکھو تو تمہیں اجازت ہے یا تم بیمار ہو بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے تمہاری بیماری بڑھ جا رہی ہے, اسی پھر تفصیل ہے نا ایک وہ بیماری ہے کہ بیماری سے شفایاب ہونے کے بعد بندہ روزے رکھ سکتا ہے ایک وہ بیماری ہے کہ بیماری سے شفایاب ہونے کا اول امکان نہیں ہے دوسرا یہ کہ اگر شفایاب ہو بھی جائے تو روزہ رکھنے کے قابل پھر بھی نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں شریعت نے مرض کا ذکر کیا اور مرض کے بعد فدیے کا ذکر کیا کہ تم فدیا دو اس آیاب میں جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے سی بخاری کے اندر کہ روزوں کے فرضیت اور اس آیات کے نزول کے بعد وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا تھا روزے کے رکھنے کے طاقت کے باوجود وہ مال دے کر روزے نہیں رکھتے تھے اجازت کی گنجائش تھی کہ فدیا دو یا روزے رکھو یا اگر تم روزے بھی رکھو اور فیدیا بھی دے دو یا مالدار ہو فیدیا دے سکتے ہو فیدیا نہیں دیتے ہو روزے رکھتے ہو تو وہ انتسوم و خیر الرقوم روزے رکھنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ روزے رکھو تو اس آیات کے بارے میں یہ حکم فرمایا پہلے تھا کہ مالدار پیسے دے یا روزے رکھے یا دونوں عمل کر لے تب بھی گنجائش فرمائن کن تم اگر تم جانتے ہو اور تتوہ کا ذکر کیا تطوع کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی عمل اپنی خوشی کے ساتھ کرنا اس لیے آپ دیکھیں حدیث میں نفلی نماز جتنے بھی آیا اس کو تتوہ کہا ہے بخاری کی روایت میں ہے نا ایک شخص آیا فرضی روزوں کا ذکر کیا اور فرضی نماز کا ذکر کیا اللہ کے کی نبی نے پر رہا ہے پانچ نمازیں رمضان کے روزے فرضی زکوات کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی سے وہ پوچھتے رہے اس کے علاوہ اللہ کے نبی جواب دیا کرتے تھے اِلَّا توہا، اِلَّا توہا۔ ہاں یہ کہ تم نفلی بھی کر لو تو تمہارے لیے اجازت ہے گنجائش مزید اجر ہے دوسری آیات میں جو اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے وہ پہلے آیات کے حوالے سے اس کو سمجھ لو اس آیات کے بارے میں علمان جلدی کا یہ روایت جو بخاری کے ہیں اس حوالے سے کہ یہ آیات منسوخ ہے یہ آیات منسوخ ہے لیکن اس میں یہ حکم باقی ہے فتی کا حکم کس کے لیے وہ عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں یا حاملہ ہے یا وہ ضعیب العمر لوگ جیسا کہ انس رضی اللہ ان کے بارے میں سی بخاری میں حدیث ہے کہ آخری دو سالوں میں انہوں نے فدیہ دیا تھا ضعیب ہو گیا تھا انس رضی اللہ عنہ تو آخری دو سال انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے بلکہ فدیہ دیا تھا بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے تو اس حیات کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے کہ باقی حکم کے اعتبار سے عام لوگوں کے لیے تو یہ حکم منسوخ ہے جن کے پاس دینے کے طاقت ہے مالدار ہے کیونکہ دوسری ایپ نے اس کو وضاحت کی ہے البتہ اس کے اندر ضعیف العمر لوگوں کا حکم یا ایسے مریضوں کا حکم جو روزے آئندہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ باقی ہے شہر رمضان, اللذی القرآن مينا رمضان کا وہ ہے, من ہدایت کی ہے اس میں والفرقان اور جدا کر دینے والی فمن منكم جو شخص حاضر ہو تم میں سے اشہر اس مینے میں پھل تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس آیات نے پہلے آیات میں جو من سیامن من فیتمن مسکین طاقت رکھنے کے باوجود تو کا اجازت دیا تھا اس حکم کو اس آیات میں اللہ نے منسوخ کر دیا کہ جو شخص بے فمن شاہدمن شاہراہ فل یا جو بے تم میں سے کوئی شخص موجود ہوگا مانا زندہ ہوگا تو وہ روزے رکھے گا اگرچہ اس کے پاس مال ہے لیکن مال نہیں دے گا یہ اس کے اوپر بدن کا فریضہ ہے اس کو مکمل وہ رکھے گا ہاں جو دوسرا حکم تھا کہ سفر کے حالات میں یا بیماری کے حالات میں وہ بعد میں رکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس, آیات میں اس کو پھر سے دوہرایا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ روزے رکھنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے تو اب چونکہ فرض روزہ ہے اب سفر میں یا بیماری میں بھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے دوہرایا فرمایا ممن کانا مریض اور جو کوئی ہو بیمار او اعلیٰ سفر پر ہو من اخر تو وہ گنتی پورا کرے دوسرے دنوں, سے دوسرے دنوں سے وہ گنتی پورا کرے حالات سفر میں یا حالات مرض میں وہ بلے فرضی روزے چھوڑ دے بعد میں اس کو رکھ لے اور اس میں پھر تفصیل ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور تکلیف ہے اور پھر بھی وہ روزے رکھتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ کوئی شخص ایسا کرے گا اس نیت پر اس میں اگر زیادہ ہوگا تو ایسا نہیں ہے بلکہ سفر میں روزہ نہ رکھنا بھی سناتے حدیث میں آیا سی بخاری کی روایتیں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے صاحبان بنایا ہے بڑا آدمی ہے ضعیب علمت کہاں کیا بات ہے کہا یہ سفر میں ہے روزے سے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سفر میں روزہ رکھنا کوئی سوال ہے مانا جب یہ سفر میں ہیں اور روزے سے ہیں اور یہ پیاسا اور یہ بوکا ہو گیا ہے اور تم لوگوں نے اتنا مصیبت بنایا ہے کہ اس کے اوپر سائے بنا رہے تو روزہ توڑ دے سفر ختم ہو جائے تو پھر روزہ رکھ لے مانا اللہ کے نبی نے اس کو تمبی کی کہ جس شخص کو سفر کے حالات میں تکلیف ہو تو وہ روزہ رکھتا ہے اس نیت پر کس کا اجر زیادہ ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ سلاۃ والسلام نے ایک جنگ کے موقع پر حالت سفر میں بخاری کی روایت میں ہے کہ صحابہ جب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالنے لگے تو بعض لوگوں کے روزے تھے اور بعض کے روزے نہیں تھے تو جن کے روزے نہیں تھے انہوں نے جلدی جلدی خیمے گاڑ دیے اور جانوروں کو باندھ دیا اور جن کے روزے تھے وہ نہ ڈالتے وہ سایوں میں لیٹ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن روزہ نہ رکھنے والے نیکیوں میں سبقت لے گئے کیونکہ یہ فرضی روزہ تو یہ بعد میں رکھیں گے ویسے بھی یہ اجر ان کا ہے لیکن آج جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میدان جہاد میں انہوں نے مزید کام کیا ہے اس کا اجر انہوں نے اضافی پایا تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر کے حالات میں ضرورت کے وقت اگر روزہ نہ رکھا جائے تو یہ بالکل بیاں نہیں سنت ہے اور تکلیف کے باوجود روزہ رکھنا سفر میں اس کا کوئی مزید اضافی اجر نہیں ہے اس لیے کہ نہ رکھنا بھی ضرورت ہے تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اس کی اجازت آگے اللہ تعالی نے اس کی وضاحت کی یرید اللہ ہو چاہتا اللہ تعالی ارادہ کی اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ بےکم السرا تمہارے ساتھ آسانی ولا والدو نہیں چاہتا ہے وہ بےکم السرا تمہارے ساتھ تنگی کا تمہارے ساتھ اللہ کا تنگی کا ارادہ نہیں اور ظاہر بات ہے جب انسان سفر کے حالات میں اپنے آپ کو پریشان کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آسانی کا ارادہ کیا ہے تم خود اپنے آپ کو کیوں تنگی میں ڈالتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے عبادت پسند نہیں ہے جس میں اللہ نے اجازت دی ہے اور پھر بندہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے جس طرح وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لٹکائے ہوئے رسی کو دیکھا پوچھے کس کی ہے یہ رسی کیوں لٹک رہی ہے فرمایا اماط اور مومن رات کو تاجر پڑتی ہیں جب تک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں اس کا سہارا لیتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے اللہ رب العالمین عجر دینے سے نہیں ہے تم لوگ عمل کرتے کرتے جاؤ گے مانا اتنا عمل کرو جتنے تمہاری طاقت کے اندر ہے تاجد میں رسی باندھ کر کے اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھنا اور قیام کرنا یہ درست نہیں ہے مانا ایسا عمل اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نہیں رکھا ہے کہ وہ ان کے طاقت سے باہر ہو تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے چاہا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرے تمہارے اوپر تنگی نہیں چاہتا ہے تاکہ تا تم پورا کرو گنتی تمہاری گنتی بھی پورا ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں بولے تو تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کے علامہ اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے معنی اس طریقے پر تم اللہ تعالیٰ کے شریعت کو بجا لاؤ اس طریقے پر تم اللہ تعالیٰ کا عظمت بیان کرو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اور اس آیات میں علامہ ہدا کم میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عبادات کیے ہیں وہ نماز کے ارکات ہو وہ صدقات فرضی نفلی جتنے حرکات اور سکنات اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دکھائے ہیں کر کے گیا ہے وہ اللہ نے وہی کے ذریعے سے ان کو بتائے تھا اس لیے فرمائے اعلیٰ ہدا وہ طریقہ جو اللہ نے اس کا تمہیں ہدایت دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو مانا عبادت کی ادائیگی میں بھی تمہاری آسانی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی تمہیں جو اللہ نے بتایا ہے اس کو اختیار کرنا ہو تو اس کے ساتھ تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو گے کیوں کہ جب اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے اور اس میں تمہیں سفر کی گنجائش نہ دیتے مرض کی گنجائش نہ دیتے تو یہ مشکل کام تھا تو جب تمہیں اس میں گنجائش دے دیا کہ حالات سفر میں اور بیماری میں تم بلے روزے نہ رکھو بعد میں ادا کر لو تو اس میں تمہیں اللہ کے شکر کا موقع ملے گا کہ اللہ کے اللہ کے طرف سے بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے فرضی عبادت میں ہم کو اتنا وسعت کر کے دے دیا ہے کہ ہمارا مرض کا بھی خیال کیا ہے اور سفر کبھی کیا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ فَإِنَّ <قَرِيبا> اب جب کہ روزے کا مسئلہ گزر گیا تو روزے کے وقت انسان اللہ تعالی کا بہت قربت حاصل کر لیتا ہے اللہ کا بہت قریب پہنچتا ہے کیونکہ تقوا ہے تقوا روزے کے ذریعے سے انسان میں تقوع بہت آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فوراً اس کے ساتھ متصل اپنے آپ سے دعا ماہنے کا وسیلہ بتایا اللہ کے قربت میں پہنچ گئے ہو تو اب اللہ سے مانگو اور جیسے کہ اس آیات کے بارے میں مختلف اقوال علما کی باز کا قول ہے کہ سابق کرم نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ کتنا دور ہے کس طرح پکاریں بلند آواز سے است آواز سے اور جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی السرات وسلام کے صحابت زور سے اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھ رہے تھے حالات سفر میں نبی علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكُم لَا <سُمَّن> تو اللہ تعالیٰ ایسے ذات کو نہیں پکارتے جو بہرا ہے بلکہ وہ سمی وہ آج پکارو تو یہاں پر ایک سوال کا جواب تھا کیا آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ نب العالمین کو پکارے تو کیسے پکارے دور ہے زور سے پکارے فرمایا قریب جب سوال کرے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں یقیناً میں قریب ہوں کیسے قریب ہوں قریب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے قرآن میں استعمال کیا اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. عرش پر مستوی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علمی قوت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لقت خلق لما تو نفس ہو وَنَحْنُ نہ رب مِنْ حَبْلِ مینوری ہم اس کے رگ گردن سے بھی قریب ہیں عقرب ولی مین حب لوری لیکن یہ بات ذہن میں رکھو وہاں اس کا ذکر انشاءاللہ کریں گے کہ صوفیوں کا استدلال اس سے باطل ہے وہ کہتے ہیں اللہ قریب ہے رگ گردن سے قریب ہے ذات کے اعتبار سے جہاں جہاں ایسا کوئی شبے کے بات ہے نا تو وہاں علما نے لکھا ہے صاحب بصیرت لوگ جو قرآن کو جانتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں پر ایسا اشکال ہو تو اس اشکال سے پہلے اللہ نے جواب دیا ہے پہلے اللہ نے وہاں اپنا علم بیان کیا ہے خلق نل انسان علم پہلے علم بیان کیا بعد میں کہا ہے قریب ہوں تو کیسے قریب ہوں مانا علم کے لحاظ سے قریب علم کے لحاظ سے تو فرمایا فرمائے قریب میں قریب ہوں تجیے بتاؤ قبول کرتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو ایزا دہانی جب وہ مجھے پکارتا ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اب یہ قریب کا مانا ہو گیا نا کہ کیسے قریب ہے مانا سماعت کے ساتھ کچھ بداؤ دہانی قبول کرتا ہوں میں اس کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے فل یس تجیبولی چاہیے کہ وہ مانے میرے بات کو استجابت میرے حکموں کو قبول کرے میرے حکموں کے استجابت کرے مجھے پکارے وہ بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے مجھ بری مان لائے لال تاکہ وہ یرشد ہدایت پائے مانا یہ کہ اس میں دعا کا ذکر ہے کہ میں قریب ہوں اب یہاں مشرقین کے عقیدے کے طرف آپ دیکھ لیں کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا عبدالقادر جیلانی مدد باوالحق بیڑا دک علی مشکل کشا میرے کشتی پار لگا دینا ہر قوم کے اپنے نعرے ہیں تو کیا وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جس کو ہم پکارتے ہیں وہ ہمارے پکار کو سنتے ہیں لازمی عقیدہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے تو پھر یہ پکارنے کا کیا معنی ہے اچھا اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر یہ عقیدہ ان کو رکھنا پڑے گا کہ ہمارے اس پکار کو پہنچانے ان کے لیے ان کی کوئی ٹیم مقرر ہے ابد القاضر جلانی کا اپنا ٹیم ہے علی کا اپنا ٹیم ہے اللہ کے رسول کا اپنا ٹیم ہے وہ افراد ہمارے آواز کو سن کر وہ چاہے جن ہو چاہے ملک فرشتے ہو ہواؤں کو انہوں نے مسخر کر دیا دی, ہوا کے ذریعے سے ہماری یہ باتیں وہاں تک پہنچتی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ مشرق کا عقل اتنا بیکار ہو جاتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالی سے نفی کرتا ہے وہ چیز اپنے معبود باطل کے لیے ثابت کرتا ہے کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو پکارتے تو ہمارا پکار اللہ نہیں سنتا ہے نہیں سنتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں بغیر واسطے وہ سرے اللہ کیسے سنے گا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے واسطے وہ سرے بنائے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اللہ کو پکارتے ہو تو بغیر واسطے اللہ تک تمہاری بات نہیں پہنچتی ہے تو جم غیر اللہ کو جو پکارتے ہو کون سے واسطے سے ان تک پہنچاتے ہو واسطہ بتاؤ کیونکہ تمہارے منہ کے پاس کوئی فون یا موبائل لگا ہوا نہیں ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو ان کے پاس خبر میں یا برزخ میں ٹیلیفون یا وائرلیس لینڈ گیا ہے اور وہاں سے وہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے اور تمہیں جواب دیتا ہے ایسا تو ہے نہیں تو پھر کیا بات ہے کہ تم اس کو جس کو تم پکارتے ہو اتنا قوت اور طاقت کے مالک مانتے ہو کہ میں یہاں پاکستان سے پکاروں تو اللہ کے رسول قبر میں سنتا ہے میں یہاں سے پکاروں تو ابد القادر جلانی عراق میں سنتا ہے میں یا داتا مدد کہوں تو لاہور کے حجویری صاحب سنتا ہے یا میں یا غازی عبد شاہ مدد کروں تو غازی عبداللہ شاہ چاہے مجھ سے کتنا میل دور ہو وہ سنتا ہے تو یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے ہوں کہ میں جتنا بھی دور سے بکار تو اللہ تعالیٰ میرے بات کو سنتا ہے تو اللہ سے تو تم اس عقیدے کی نفی کرتے ہو کہ اللہ بغیر واسطے اور وسیلے نہ سنتا ہے اور نہ وہ مدد کرتا ہے اور غیر اللہ کے بارے میں تم بغیر واسطے اور وسیلے یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ بغیر کسی آلے کے ذریعے سے بغیر کسی واسطے سے ڈائریکٹ وہ میرے کلام کو سنتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں مشرق بہت بڑے حق تلفی کرتا ہے اور اللہ نے جو اس کے اوپر ظالم کا فتویٰ لگایا ہے ویسا نہیں لگایا کہ یہ یقیناً ظالم ہے کہ دیکھو اتنا وہ اللہ جو خود کہتا ہے کہ نہ اکرب البل الورید ماں تو وسو سب ہی نفسو تمہارے نفس میں جو اس وسیع آتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں تمہارے رگے گردن سے بھی قریب ہوں اور یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ نہیں سنتا ہے اور جو ملو ہزاروں میل دور ہیں اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بغیر واسطہ اور وسیلے کا وہ سنتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ مشرق جو ہے وہ ظالم ہے ظلم عظیم ظلم اس لیے کہا تو فرمایا کہ میرے حکموں کو مانو مجھ پر یہ لاؤ تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے حلال لی لیلت روزے کی رات وانتم تم ان کے لباس ہو عالم اللہ جان لی اللہ تعالیٰ نے فتح وال توجہ کی تمہارے اوپر مانا درگزر کیا معاف کر دیا تم سے جو تم پہلے کر چکے ہو پھل آنا مباثرت کرو ان کے ساتھ اور تلاش کرو ما جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ کلور کا وش ربو اور پیو حقاء یہاں تک کہ یہ طبی نہ ظاہر ہو جائے لکم تمہارے واسطے الخیت العبیہ دو سفید داری من الخیت السود کالے نہ کرنا ان کے ساتھ وہ تم جب ہو تم آ کے پورا انتخاب کرنے والے مساجد مسجدوں میں دل کا حدود اللہ ہے یہ حدے ہیں اللہ تعالی کے فلاں ربو ہاں مت قریب جانا اس کے کا اس طرح یوبین اللہ بیان فرماتا ماتا اللہ تعالی آیا دی اپنے آیاتوں کو لنا سے لوگوں کے لیے لا اللہ تھا کہ وہ متقی بنیں اب اس میں اس عمل کا جو ساری امت کے لیے اللہ نے ایک رحمت اور نعمت بنایا اس کا ذکر ہے صحابہ کرام پر جب روزے فرض ہو گئے تو ان کے لیے پہلا طریقہ اور قانون یہ تھا کہ کوئی شخص جو عشہ کی نماز پڑھ لے تو اس کے اوپر روزہ شروع ہو جائے گا مانا وہ کائے گا پیے گا بھی نہیں اور اپنے اہلیہ بیوی کے ساتھ قربت بھی نہیں کرے گا مباشرت مجامعات بھی نہیں کرے گا رمضان کے پورے مہینے میں کھانا پینا بھی اس پر بند ہو جائے گا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی سو جائے تو سو جانے کے ساتھ بھی مغرب کے آزان کے بعد سو جائے تو سو جانے کے بعد بھی یا عشاء کے بعد تو اس کے اوپر روزہ شروع ہو جائے گا تو جیسے کہ مشہور ہے صحابہ میں سے صحابہ کے ساتھ یہ معاملات ہوئی. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ آیا اور گھر میں ٹیک لگایا بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ اور وہ لگی ہوئی تھی تیاری کر رہی تھی جب پلٹ کرائی دیکھا تو وہ سویا ہوا ہے بہت پیسہ بھی تھا کھانے کو بھی بھوکا بھی تھا اور روزہ اس کے اوپر پھر سے شروع ہو گیا کیونکہ سو جانے کے ساتھ سے روزہ شروع ہو جاتا تھا تو اس طریقے سے دو دن کا پیاس اور اس اس کے کے تو یہ کام انتہائی مشکل تھا اس کے اوپر غشی تاریخ ہو گئی تو اللہ تعالی نے اس قانون کو تبدیل کیا دوسری بات سابقران میں سے جیسے کہ عمر رضح کے بارے میں اور دیگر صحابہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بیویوں کے ساتھ انہوں نے مباشرت کی رات کے وقت تو یہ بات اللہ کے علم سے تو مخفی نہیں ہے اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ان سے کوئی عمل ہو جاتا تو فوری طور پر وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے کیونکہ دین کا نزول جاری تھا تاکہ اس مسئلے میں کچھ آسانی ہو جائے دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام مومن تھے ان کا ایمان ظاہری اور باطنی ایک جیسا تھا شیشے کے مانند تھے تو وہ مسئلے کو اندر نہیں رکھتے تھے فوراً پیغمبر کے سامنے لاتے تھے کہ ہم یہ گنا کیا ہے اب کیا کریں کیونکہ اس گناہ کو لے کر چھپ کر اللہ کے پاس نہیں جانا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اور قابل انسواری رضی اللہ دوسرے صحابہ کا یہ واقعہ آیا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رات اور دن مکمل روزہ اب نہیں ہوگا اب صرف اتنا ہے کہ فجر سے شروع ہوگا مغرب پر ختم ہو جائے گا مغرب سے فجر تک تمہاری کھانا پینا مباشرت یہ اب جائز ہو گیا تو اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے امت کو صاب کرام کے ذریعے سے بچایا تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری حلال کیے گئے ہیں اور رفسو الابت کرنا رفس کا مانا ہوتے وجود کا دوسرے وجود کے ساتھ مل جانا مانا چمڑے کا چمڑے سے مل جانا مباشرت تو فرمایا کہ صحبت کرنا قربت کرنا اور پھر فرمایا کہ یہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کی لباس ہو لباس مانا یہ کہ ایک تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ میاں بیوی بی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے بیوی بی جو ہے وہ خیمن کے لیے ایسے ہیں جیسے اس کی لباس اپنے خاون کی حیوب بیان نہ کرے اپنے خاون کے لیے ایسا کام نہ کرے جو اس کے خاون کی وجود کا باطنی حصہ نظر آ جائے مانا اس کی غلطیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس کی ہرتے کرنا یہ اس کے لیے لباس ہے نا بیوی تو اسی طرح خاون ہے خاون کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے اوپر پردہ ڈالے اس کے مخفی کوئی بات ہو تو پتان بیان نہ کرے اور اللہ کی نبی نے اس سے منع بھی کیا ہے خصوصی باتوں سے تو خاص طور پر اس پر لعنت کی ہے کہ وہ شخص جو اپنے بیوی سے قربت کرتا ہے یا وہ عورت جو اپنے خاون کے ساتھ قربت کرتی ہے رات کو اور دل کو اپنے سہیلیوں کے سامنے بیان کرتی ہے کہ رات کو میرے خاون نے میرے ساتھ ایسا کیا یا خاون کہتے میں نے آپ نے بیوی کے ساتھ رات کو ایسے معاملہ کیا تو نبی علیہ صلاحت والسلام نے ایسے لوگوں پر لانت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخفی جوڑا بنایا ہے اور یہ نے مخفی معاملات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو فرمایا کہ ایک دوسرے کے لباس لباس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے گناہوں سے ایک دوسرے کو بچاؤ ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے ذریعے سے یہ زنا سے بچ جاتے ہیں اور حلال طریقے سے ایک دوسرے کو ڈانپ لیتے ہیں تو فرمائیں تم ایک دوسرے کی لباس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لباس کو ساتھ رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ یہ جو طریقے ہیں نا بیویوں سے دو دو سال تین تین چار چار سال الگ رہنا یہ شریعت کے موافق نہیں ہے نبی الصلاۃ والسلام کا تو یہ طریقہ تھا کہ سابق کرام کو جہاد میں بھی بیویوں کے لے جانے کی اجازت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے ہیں تو بیوی ساتھ ہے. سفر جہاز میں گئے تو عائشہ رضی میں پانی لا رہی ہے لیکن ساتھ ہے. عام سفروں میں بھی ساتھ ہے. نبی علیہ السلام کی گھر والی پر عائشہ پر تومت جو لگا ہے جھوٹا تومت جو عبداللہ بن نے لگایا تھا وہ بھی سفر کی وجہ سے ہے نا سفر میں تھی تو بیویوں کو ساتھ رکھنا یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ دوسرے کے لباس فرمایا عالم اللہ جان لی اللہ تعالی نے مانا اللہ نے تو پہلے سے جانا ہے لیکن ظاہر بھی کر دیا کہ انکم کن تم کن تم خیانت کرتے ہو اپنے نفسوں کے مانا خفیہ طور پر تم سے یہ عمل پورا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم پورا رمضان میں صبر کر سکو تو تمہارے اس مخفی عمل کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا پتا بار کم وافا ان کم اس میں صحابہ کی عظمت صحابہ کے کسی بھی عمل کا ذکر قرآن میں تم پاؤ گے نا تو آگے اس کے لیے آفا کا ذکر آ جائے گا اللہ نے معاف کیا اللہ نے معاف کیا اب وہ ظالم وہ بدبخت لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے گندے زبانوں کو کھولتے ہیں وہ اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں کہ قرآن نے جہاں بھی صحابہ کا ذکر کیا ہے تو ان کی عفت کے ساتھ کہ اللہ نے ان کے بشری گناہوں کو معاف کر دیا اور پیچھے آنے والے ظالم صحابہ پر اپنے گندے زبانوں کو کھولتے ہیں یہاں پر فرمایا فتح والے کم وافان کم در گزر کی اللہ تعالیٰ نے تم پر اور معاف کر دیا تم سے فلانہ ماں کتب اللہ تلاش کرو جو اللہ نے کہ میاں بیوی جب قربت کرتے ہیں تو ان کا نیت صالح اولاد کا ہونا چاہیے وب تغ ماں کتب اللہ اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تمہارے تقدیر میں اللہ نے صالح اولاد تلاش کرو اللہ سے مانگو تاکہ تمہیں صالح اولاد مل جائے اور کاؤ پیو حتی لکم من من الاسود الفجر یہاں <متدل> تک کہ سفیدی نظر آ جائے نا صبح صادق جس کو کہتے ہیں اور رات کے کنارے پر یعنی اسمان کے کناروں میں رات ہوتا ہے تو پہاڑوں یا سمندروں میں جہاں انسان کی رہائش ہوتا ہے تو اسمان کے نیچے والے کنارے میں دن کے روشنی آ جاتی ہے وہ اس طرح ہوتے جس طرح سفید داغہ اور جیسے کہ صحابی کے بارے میں ہے انہوں نے دو داغے باندھے تھے اور اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیے تھے بار بار اٹھتے ہیں ان داغوں کو دیکھتے ہیں یہ داغے سفید اور کالا ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے نا تو پھر روزہ شروع ہو جائے گا صبح ہو گئی تو داگے کہاں الگ ہو رہے ہیں آ کر اللہ کے رسول صلی کو بتایا تو انہوں نے کہا کے تکیہ کے وساد پر اتنا وسیع تکیا ہے تیرا کہ تیرے تکیہ کے نیچے رات کا آنا دن کا جانا اس سے مراد ہے فجر کے سفیدی یہ داغے مراد نہیں ہے جو تم نے پنڈی کے ساتھ یا تکیہ کے ساتھ اس کے نیچے رکھے ہیں اس سے مراد تو رات کے اندھیرے اور صبح کے سفیدی کے کنارے مراد ہے فرمایا تم آگے فرمایا نا من الفجر اور باز علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فجر کا لفظ بعد میں اللہ نے نازر کیا تھا یہ صرف داغو کا ذکر ہوا تھا تو اس لیے صحابی کو شک پڑ گیا تھا بعد میں یہ لفظ ہے من الفجر فجر کا اچھا اس اس میں بات بھی اشارہ ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کو عربیت سے سمجھ جائیں گے ہم کہتے ہیں تم بڑے عربیدان ہو صحابہ کے مقابلے میں تمہاری کیا عربیت ہوگی جب عربی صحابہ اللہ کے نبی کی تشریح کے محتاج تھے تو آج کوئی عربی کی ڈکشنری اٹھا کر قرآن کے فہم اور قرآن کریم کی تفسیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اس لیے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں صرف لغت پر چلنے والے اس لیے کہ قرآن کتاب ہے اللہ کی اور اس کا معلم متعین کیا اللہ نے اور وہ ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہم نے نبی کے طرف کتاب اتاری ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ اس کو بیان کرے مبین پیغمبر ہیں مفسر پیغمبر ہے فرمایا سما تم پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک انتہا بتایا غایا ولا تبا شروع اور نامباشرت کرنا ان کے ساتھ مساجد جب تم اتقاب کرتے ہو مسجدوں میں اب یہ قید لگایا کہ رمضان مبارک کی آخری عشرے میں دس دن رات کا احتکاب ہوتا ہے کبھی نو ہو جاتے جب مینا انتیس کا تو ان احتکاب کے دنوں میں اب تمہارے لیے مباشرت حرام ہے اس صورت میں تم اپنے بیویوں کا قربت نہیں کر سکتے ہو ہاں گھر میں ایک انسان احتکاب کے حالات میں جا سکتا ہے اپنی ضرورت کے لیے جیسے کہ عائشہ فرماتی ہے رجالانہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتکاب سے اپنے بشری تقاضے کی ضرورت کے لیے منع کزا حاجت اس کے لیے گھر میں آیا کرتے تھے اور پھر پلٹ کر جاتے تھے اور نبی علام کا گھر بھی مسجد کے ساتھ تھا تو مسجد سے اپنا سر مبارک کڑکی کے اندر ڈال کر عائشہ رضی عنہ اللہ کے نبی کے سر کو دویا کرتی اور آپ کے سر میں تیل لگا کر کنگھی کیا کرتی تھی اللہ کے نبی مسجد میں کڑے ہیں اور عائشہ اپنے گھر میں کڑی ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ثابت ہے تو فرمایا احتکاب کے حالات احتکاب کے بارے میں پھر علماء کے اختلاف ہے کچھ ایک یہ کہ احتکاب جو ہے صرف تین مسجدوں میں ہوتا ہے بحقی کی روایت میں تحاوی کی روایت میں طلا اتکاف الفی مساجد اعتکاف نہیں ہے مگر تین مسجدوں میں ہیں اور وہ او تین مسجدیں کون سے ہیں بیت اللہ مسجد نبوی اور بیت المقدس لیکن اس روایت پر کچھ صنعت کے اعتبار سے اور کچھ فہم کے اعتبار سے جو علماء نے اعتراض کیا ہے امام ابن حزم اور امام ابن تیمیا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا اعتکاف لذر نظر کا اعتقاف نہیں ہے مگر الا فی مساجد مساجہ تین مسجدوں میں اس میں یہ قید لگاتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ احتکاف صرف ان تین مسجدوں میں ہے مانا نظر ماننا احتکاف کا صرف ان تین مسجدوں میں ہے بیت اللہ مسجد نبوی اور بیت المقت یہ قول امام ابن تینیا کا ہے امام ابن حضم کا ہے کہ اس حدیث کا ہم یہ معنی لے لیں گے معنی اس کو کہتے ہیں تعویل بانے تفسیر اس حدیث کے ہم یہ تفسیر و تعویل کر دیں گے کہ اس میں جو قید لگایا ہے وہ صرف ان تین مسجدوں کے اعتبار سے نظر کے اعتبار سے ہے کہ نظر صرف وہاں پورا کیا جائے اور اس میں وہ حدیث اگر آپ کے علم میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ میں نے نظر مانا ہے کہ میں بیت المقدس میں احتکاب کروں گا میں بیت المقدس میں اعتقاف کروں گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بیت اللہ میں اعتقاف کرو تو یہ نظر تمہارا پورا ہو جائے گا یعنی حکم دونوں کا ایک ہے دوسرا قول یہ کہ اعتقاف تمام جامع مسجدوں میں ہے جن میں پانچ نمازیں ہوتی ہیں جمعے کے نمازیں ہوتی ہیں تمام جامع مسجدوں میں ہیں احتکاب جائز ہے اور وہ جمہور علماء کا موقف ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ موقف ہے کہ وہ انتم آنکون فی المساجد کہتے ہیں کہ فی المساجد میں جو علف لام ہے یہ استغراق کے لیے ہے تمام مساجد اس میں داخل ہیں لہذا اس پر عمل کیا جائے گا تمام جمیع مساجد میں احتکاب جائز ہے البتہ ایک اور یہ ہے کہ صرف ان مسجدوں میں جائز ہے کہ جن میں پانچ نمازیں اور جمعے کی نماز ہوتی ہے اور جو بستیوں میں چھوٹے چھوٹے مسجدیں ہوتی ہیں جس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو ان میں نہیں کرنا چاہیے البتہ ایک مسئلہ یہ جان لو کہ اعتکاب جو ہے چاہے مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے یہ مساجد میں ہے جو لوگ گھروں میں عورتوں کو اعتکاب کراتے ہیں اس کا شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ امہات المومنین نے بھی مسلمانوں کے مائیں عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر امہات المومنین انہوں نے بھی احتکاب مسجد میں کیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کا احتکاب گروہ میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے لہٰذا اگر عورتیں احتکاب کرتی ہیں تو وہ مسجد میں ہی کر سکتی ہیں اور الحمد اللہ آج بھی اس پر عمل اہل حدیث کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جہاں جہاں ان کے لیے انتظام ہوتا ہے باقاعدہ ان کے لیے خواتین جو ہے وہ خدمت کرتی ہیں اور باقاعدہ ان کے لیے پردے کا اور تمام چیزوں کا انتظام ہوتا ہے تو گھروں میں احتکاب ثابت نہیں ہے اللہ فلا یہ اللہ کے, حدے ہیں اس کے قریب نہیں جانا مانا یہ کہ دن میں قربت نہیں کرنا ہے اپنے بیوی کا اور احتکاب کے حالات میں بیوی کا قربت نہیں کرنا ہے اور اس نے پھر اور مسائل بہت سارے ہیں لیکن اس میں بندہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہے وقت کی قلت کی وجہ سے فرمایا قتال کا اس طرح ہے ابین اللہ آیات بیان فرماتے اللہ تعالی نے اے تو بولنا سے لوگوں کے لیے ہلال لمتا کہ وہ یہ تکون بچ جائے بنا اللہ تعالی کے حکم کو بھی بچا لائے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بھی بچ جائے ولا ذاکل اور مکہ تم مال اپنے بینکم درمیان اپنے بل باطل غلط طریقے کے ساتھ ناجائز طریقے سے وہ تجلو بھی ہاں اور لے جاتے ہو تم ان کو مانا مت لے جاؤ جاؤکام ہاکموں کے طرف تاکہ, کائے تاکہ تم کا فریقن کچھ گرو ایک حصہ منا موال امنا سے لوگوں کے مالوں میں سے بال گنا کے ساتھ وہ ان تمتا لمون اور تم جانتے ہو مال کی حفاظت کیونکہ شریعت جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کے ہر چیز کے محافظ ہوتا ہے مال کی حفاظت اور معاشرے کے ہر قسم کی برائیوں کا رد قرآن کریم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث کے ذریعے سے اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو یہاں پر فرمایا کہ مت کا تم اموالم بینکم ایک دوسرے کے مال کیونکہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال جب کائیں گے تو تمہارے اوپر حرام ہوگا ناجائز ہوگا تو اس کے لیے جائز طریقے موجود ہیں ان جائز طریقوں کو استعمال کرو اس میں یہ ناجائز طریقہ ہے کہ ایک گروہ لوگوں میں سے جس طرح دور حاضر میں ہے نا باقاعدہ پولیس کے اور, اور مخفی اداروں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ معاشرے کے اندر لوگوں سے بتے لیتے فٹ پاتھ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس پر بھی ٹیکس بھائی تم روزانہ ہم کو تیس روپیہ پچاس روپیہ سو روپیہ ڈیڑھ سو روپیہ دو فٹ پاتھ والوں پر بھی ٹیکس تو دو بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں چیزوں پر باقاعدہ پلاٹوں پر لڑائیاں ہوتی ہے تو جس کی پلاٹ ہے اس کو پکڑ کے لے جائیں جس کا مال ہے دکان ہے کارخانہ اس کو پکڑ کے لے جائیں پکڑ کے لے جانے کے بعد چونکہ حکمرانوں کے ساتھ ان کے تعلق ہوتے اس گروہ کا تو وہ ان کے مال کو حکمرانوں کے ذریعے سے وصول کر دیں شریعت نے کہا یہ حرام طریقہ ہے فرمائے کہ ولاقال بھائی نہ کمبل بات ہے نہ کہا تم اپنے مال کو آپس میں نہ माना एक طریقے سے माल ایک دوسرے کے مال اپنا مال खाने का طریقے سے کا مانا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کہنا کیونکہ ایک دوسرے کے مال جائز طریقے سے بھی کہا سکتے ہیں قرض لے کے کھا سکتے ہیں بلکہ کسی سے مانگ سکتے ہیں کہ میں ضرورت مند ہوں میرے ساتھ تعاون کرو وہ تمہارے بھائی تم کو پیسے دے گا وہ حلال ہے تمہاری فرمائے فرمائیں اور مت لے چلو تم ان کو حاکموں کے طرف اپنے حکمرانوں کے پارٹیوں کی طرف لے جانا جو خصوصی طور پر تمہارے اس ظلم کے لیے ان کے ادارے بنے ہوتے ہیں اور دور حاضر میں ساحد کو سمجھنے میں تو کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوگا کیونکہ بہت آسانی سے یہ سمجھ میں آتا ہے معاشرے میں اس کا میدان گرم ہے من اموال الناس تاکہ تم کاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مالوں میں سے فرق سمراد یہاں حصہ کچھ حصہ لوگوں کے مال میں سے تم کاؤ بل اس میں گنا کے ساتھ مانا جاتی کے ساتھ کہو گے کہ تو گنا ہے وان تم تمون تم جانتے ہو اس بات کو کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان فطری طور پر اس کو جانتا ہے مثلاً اس بات کو کون نہیں جانتے کہ بھائی میں جس کا مال لے کر کرتا ہوں اگر اسی طریقے سے میرا مال کوئی لے کے جائے گا تو میں اس کو جائز کہوں گا کہ نہ جائز کہوں گا لا محالہ کوئی بھی باشعور انسان اس کو جائز نہیں کہے گا یہ تو غلط ہے تو جب میں کسی اور کو حرام خور کہوں گا کہ اس نے میرا مال کا یہ حرام خور ہے تو اسی طریقے سے میں جس کا مال لے کے جاتا ہوں تو یہ بھی تو حرام ہے تو اس لیے اللہ تعالی فرمائے تم انتم تعلمون تم اس بات کو جانتے ہوں ایسا عقل تمہارے پاس بھی ہیں کہ حلال حرام میں تم تمیز کر سکتے ہو جس الونا کانل احل سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں قل ا فرما دیجئے یہ مواقیت للناس وہ اوقات مقررہ ہے لوگوں کے لیے وہ اوقات ہے ایک وقت مقررہ کے لیے ایک آلہ ہے والحج اور حج کے واسطے یعنی لوگوں کے لیے اور خاص طور پر حج کے لیے ولی سلبرو نہیں ہے نیکی بے انتہ کہ تم آؤ من ہاں اپنے گھروں میں من ضہور ہاں پیچھے کے جانے سے ولا کن لیکن نیکی تو یہ ہے منت تک جو اللہ سے ڈر جائے بجوتا آؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے لال رقم تاکہ کامیاب ہو جاؤ فلا پاؤ یہ <تصفيق> سوال بعض مفسرین نے کہا سوال اللہ کے رسول سے صحابہ نے کیا تھا بعض نے کہا کہ اہل کتاب نے صحابہ پر کیا تھا صحابہ نے پھر اللہ کے نبی سے یہ چاند کا بل جانا گٹ جانا کیا ہے یہ کیونکہ وہ شمسی حساب کرتے ہیں یہود نہ آج بھی شمسی تاریخ چل رہے اسلامی تاریخ سے ہم بہت دور ہیں بلکہ مسلمانوں کو اپنے تاریخ کا معلومات نہیں ہوتا ہے کہ آج کیا دن ہے اور یہود کے تاریخ کا بڑے آسانی سے پتا ہوتا ہے کہ آج اٹھائیس تاریخ ہے آج بارہ تاریخ ہے اسلامی تاریخ یہ بہت ضروری اور اہم ہے شان کے بارے میں سوال کیا اب یہاں یہ بات بھی لوگ کہتے ہیں کہ سوال کرنا تقلید کی بارے میں کہتے ہیں ان کن تم پوچھو علماء نبی علیہ کو اللہ فرما دے میں ان لوگوں سے سوال کرو جو کتاب دیے گئے ہیں آپ سے پہلے تو کیا نبی کو تقلید کا حکم ہے سوال کرنا تقلید نہیں ہے سوال کرنا تحقیق ہے اور تحقیق اور تقلید میں زمین اسمان کا ہے۔ سوال کیا صحابہ نے چاند کے بارے میں تو فرما ہی مواقع یہ لوگوں کے لیے اوقات متعین کرنے کے لیے لوگوں کے لیے کیا مطلب اسی چاند کے ذریعے سے یہ لوگ خرید فروخت کرتے ہیں چاند کے تاریخوں سے بھئی رمضان کے مہینے میں میں آپ کو یہ فرانسیز دوں گا یہ شابان کے مہینے میں میں آپ کو آپ کا قرضہ دوں گا فصلوں کے بارے میں دوسرے سے وہ فصل لیا کرتے تھے گلا لیا کرتے تھے ان کے لیے باقاعدہ وہ مسم حج کا نام لیتے بھئی مسم حج میں دوں گا تو فرمائے ایک تو لین دین کے لیے لوگوں کا یہ چاند اس کو حساب بتاتے ہیں دوسرا یہ کیول حج حج کے تعین کا بھی حساب اسی چاند سے ہوگا کیونکہ ذو الحجہ وہ چاند کے حساب سے متعین اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک رسم کا رد کیا کہ مشرقین کا طریقہ یہ تھا پھر وہ طریقہ صحابہ میں رائج ہو گیا تو جو جو طریقے رائج تھے مشرقین کے دور کے اسلام نے ان کا رد کیا تاکہ مسلمانوں کی صفائی ہو جائے کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں اگر حج کے لیے گیا ہے تو پلٹ کر آتے ہیں بیت اللہ سے بھئی میں تو میلہ کپڑوں میں گیا تھا اور گندے رستے سے نکلا تھا دروازے سے گیا تھا اب میں پیچھے سے آؤں گا مکان کے چھت پر چڑھ کر گھر میں آؤں گا یہ ایک رسمی بات یا گھر سے نکل گئے اور وہ کام ان کا نہیں ہوا گھر سے نکلا ہے جس کام کے لیے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا تو کہا کہ آج تو بڑی نبوست کے ساتھ میں دروازے سے نکلا ہوں اب پلٹ کر جاؤں گا تو اس دروازے سے نہیں جاؤں گا اور نہ گھر کا حالات بھی بگڑ جائے گا اب پلٹ کر آتے تھے یا تو دیوار توڑ کر داخل ہوتے تھے یا پیچھے سے مکان پر چڑھ کر داخل ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کا رد کیا اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ ہر کام کو ترتیب سے کرنا وہی ظہور ہاں ظہور تقا مانا وہی ابوا بےحا اپنے گھروں کو دروازوں سے آؤ مانا ہر کام کو صحیح ترتیب سے کرو اس میں ایک ترتیب کا اشارہ ہے فرمایا مت اللہ اللہ تعالیٰ سے تا کہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ اور لڑو تم فی سب اللہ, اللہ کے رستے میں اللہ تا نہ کرو اللہ تعالیٰ معتدین نہیں پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے ہیں محبت نہیں کرتے معتدین جاتی کرنے والوں کے ساتھ اب اللہ سبان ہوا تعالیٰ نے جب معاشرے کے اندر افرادی تربیت کیا مسلمانوں کا صحابہ کا یہ تم مال سے اپنے آپ کو لوگوں کے مال سے بچاؤ اللہ کے لیے روزہ رکھو یہ ظاہری باطنی اصلاح کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین اس عمل کا حکم دیتا ہے جن کے لیے یہ امل لازم ہوتا ہے مانا جہاد وہ عمل ہے کہ جہاد کے رستے میں خالص طور پر وہ لوگ مسلمان استعمال ہو سکتے ہیں جن کے عقائد میں جن کے اعمال میں جن کے تقوے میں کمال درجہ ہو کیونکہ فتال کی فی اللہ یہ اعلیٰ درجے کا عمل ہے تو اعلیٰ درجے کے عمل کے لیے اعلیٰ درجے کے مسلمان چاہیے تو پہلے آیتوں میں ہم نے وہ چیزیں وہ باتیں پڑھ لی اور پھر اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حج کا ذکر آیا تو حج کے کی ذکر کے لیے کیونکہ بیت اللہ مسلمانوں کا مرکز تھا اور وہ مشرقین کے ہاتھوں میں تھا تو جب حج کا تو حکم نے فرمایا وقات ری سبھی اللہ لڑو تم اللہ تعالیٰ کے رستے میں اللہ دینا ان لوگوں سے لڑتے ہیں तुम سے وہ دین ہے وہ شریعت ہے کہ اس جیسا عدل انصاف کسی میں نہیں ہے اب دیکھو لڑائی میں کہتے ہیں انصاف کرو اب لوگوں سے بات کرو لڑائی میں بھی انصاف ہوتے اللہ فرماتے لڑائی میں بھی انصاف سے چلنا ہے کیوں عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے ان کے مویشی جانوروں کو قتل نہیں کرنا ہے اور جن لوگوں کو تم قتل کرو مسئلہ نہیں کرنا ہے ناکان وغیرہ نہیں کاٹنا ہے بلکہ احتداد سے چلنا ہے اس لیے کہ یہ عمل تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ تعالی اپنے حکم کے کامیابی جب بھی تم اللہ کے پسند سے ہٹ جاؤ گے تو مدد اللہ کا ہٹ جائے گا تو آگے کیا فرمایا انتدین مانا محتدین سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے اور معتدلین سے اللہ محبت کرتے ہیں اعتدال پر چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تم کو غالب کر دے گا اور جب تم اعتدال سے ہٹ جاؤ گے محتد بن جاؤ گے تجاوز کر لوگے حد سے تو پھر اللہ کا محبت ہٹ جائے گا محبت ہٹ جائے گا تو تم جہاد کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکو گے لیکن آپ اس کے مقابل یہود نسارہ کو دیکھ لو دور حاضر کے مشرقین اور منافقین کو دیکھ لو کہ وہ جب مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں تو وہ بم برساتے ہیں بارود برساتے ہیں اور وہ کیمیکل استعمال کرتے ہیں کہ خود بہت دور ہو صرف اس کیمیکل اور بم اور راکٹ اور بغیر پائلٹ کے جاز کے ذریعے سے مسلمانوں کی عورتوں کو مردوں کو مویشیوں کو نشانہ بنائیں لیکن اس کے باوجود معاشرے میں نام کیا ہے کہ اگر ظالم ہے دستگرد ہے تو وہ مجاہدین ہیں کتنے ظلم کے بعد کہ جو ظالم ہیں قرآن نے جن کو ظالم کہا ان کو کوئی ظالم نہیں کہتے اور جن کو قرآن نے معتدلین کہا انصاف والے جو لڑنے کے لیے آتے ان سے لڑتے جو لڑنے کے لیے نہیں آتے وہ اپنے معاشرے میں ان کو بسنے دیتے ہیں اور ان کا باقاعدہ ان کے مال کا خیال رکھتے ہیں اور یہ صرف اسلام کے خوبی ہے فرمایا وقت لو ہم لڑو ان کے ساتھ خیض و ثقیب تم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ اخرجوہم نکالو ان کو نکالا انہوں نے تم کوڑو تم ان کے ساتھ مسجد الحرام مسجد الحرام کے پاس فی یہاں تک کہ بول لڑے اس میں تمہارے ساتھ فین قاطل فس اگر بول لڑے تمہارے ساتھ اس میں فخل قتل کرو تم ان کو کدارے کا اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا اس میں ترغیب کہ حرم کا خیال رکھو مسجد میں ان کے ساتھ حرم حدود حرم اس میں مت لڑو لیکن اگر یہ لوگ وہاں پر تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں تو پھر بدلہ ہے پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ حرم پہ حملہ ہو جائے تم ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ نہیں پھر حرم میں بھی لڑنا پڑے گا اس لیے کہ فیل یہ کریں گے ابتدا یہ کریں گے اور انتہا تک پہنچانا پھر تمہارا کام فرمایا کہ ان کو مکہ سے نکالو مکے سے انہوں نے تم کو ہجرت پر مجبور کیا تھا تو ان کو تم نکالو ایک معنی دوسرا معنی یہ کہ زمین کے جس حصے پر بے کفار کا قبضہ ہے تو چونکہ ان الارض زمین سب اللہ کی ہے اور تم بندے اللہ کے ہو اور یہ اس زمین پر قابض ہو چکے ہیں تو سارے زمین سے ان کو بے دخل کر دو مارا زمین پر رہیں گے لیکن جزیہ دے کر ٹیکس دے کر اس زمین کے اختیارات تمہارے پاس ہونی چاہیے تو اس لیے سارے زمین سے ان کو بے دخل کر دو فرمایا اور فتنے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وطنا تو اشد القتل فتنہ قتل سے سخت ہے مانا یہ کہ جہاد میں تو قتل ہوتا ہے نا تو اب جب جہاد کرو گے تو تم میں سے کوئی مقتول بنے گا قتل ہو جائے گا تو یہ قتل کیسے ہیں پرمائی یہ قتل تو ہے یہ تو ہوگا کیونکہ جنگ میں لوگ مرتے ہیں شہید ہوتے ہیں لیکن اگر یہ قتال تم نہیں کرو گے اور وہ مسلمانوں کو دین سے پیرتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ دین چوڑنا یہ قتل سے سخت مسئلہ ہے کیونکہ مکے کے اندر جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو مشرقین مکہ جبری طور پر ان کو کفر کی طرف لاتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کفر کی طرف ان کو لانا اور کفر کی ترویج اور ان کی دعوت کو پھیلانا یہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے دوسرا معنی یہ کہ والفتنہ تو اشد من القتل شرک جو ہے وہ قتل سے بے سخت ہے لہذا جب شرک کا بازار گرم ہوگا تو اس کے مقابلے میں یہ قتال سب سے اہم ہے کہ مشرقین کی قوتوں کو تھوڑو تاکہ توحید کا مستقل جو ہے نظام قائم ہو جائے اور حج کا مرکز جو ہے خالی ہو جائے فرمائے کردار کا جزا کافرین اسی طرح کافروں کا ہے اب دنیا کے مسلمان اس علاج کو نہیں جانتے وہ اور علاج ڈھونڈتے ہیں کیا مسئلے خریدیں گے ہم جو ہے اٹم بم والے بن جائیں گے وہ بن جائیں گے وہ بن جائیں گے لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے اٹم بم والے بھی بن گئے پھر بھی امریکہ سے ڈرتے تو کیا فائدہ ہوا اصل میں جنگیں جو لڑی جاتی ہیں وہ اصلوں پر نہیں ہوتی ہے اس کی مثال ہمارے سامنے ہماری امت کی تاریخ کا بہت بڑا مبارکہ ہے جنگ بدر جنگ بدر میں صادق کرام کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور مشرقی مکہ کے ہاتھوں میں تلوارے یعنی صحابہ کے پاس سب کے پاس اسلحہ نہیں ہے چند تلوارے ہیں اور بعض صحابہ نے ہاتھ میں چڑیاں لکڑیاں لیا ہوا ہے اور ان لکڑیوں سے وہ لڑتے ہیں اور اس کی مثالیں افغان کی جنگ روس کے ساتھ جو لڑی گئی تھی اس میں موجود ہے کہ لوگوں نے اسلحے کے بغیر ڈنڈوں سے اور پتھروں سے جو ہے آج بھی فلسطین میں چاہے ان میں جو صحیح مجاہدین ہیں یا قوم پرست ہیں صرف عربی کا آواز بلند کرنے والے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھیں پتھر ہے اور ادھر سے ٹینک ٹینک کے لڑائی پتھر کے ساتھ لیکن یہ قانون اللہ تعالی کا ہے کہ جنگ جو ہوتا ہے یہ جذبے پر ہوتا ہے یہ اسلحے پر نہیں ہوتا ہے اور اس پر کافروں کے بہت بڑے لیڈر کلنٹن جب صدر تھا اس نے بہت بڑا کالم لکھا تھا اس کالم میں وہ یہ اظہار کر رہا تھا کہ جنگیں جو ہوتی ہیں یہ دو چیزوں پر ہوتی ہے اسلحہ اور جذبہ تو پھر ان دو چیزوں میں سے ایک چیز سب سے اعلیٰ ہے اور وہ ہے جذبہ تو کہتے ہیں اسلحہ تو ہمارے پاس ہے لیکن جذبہ مجاہدین کے پاس ہے لہذا اس لیے ہر میدان میں اس سے جتنا ہمارے لیے مشکل ہے کہ جس جذبے کے ساتھ یہ میدان میں آتے ہیں ان کے نظروں میں جنت ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے اب اس جذبے کے مقابلے میں ہمارے پاس ایسا جذبہ نہیں ہے کہ وصلے کے ساتھ وہ جذبہ بھی ہمارے پاس ہو تو پھر ہم ان پر حاوی ہو سکتے